امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے باب المختار میں تحریر ہے سہیل ابن حنیف انصاری حضرت علی علیہ السلام کو سب لوگوں میں زیادہ عزیز تھے یہ جب آپ کے ہمراہ سفین سے پلٹ کر کوفے پہنچے تو انتقال فرما گئے جس پر حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر پہاڑ بھی مجھے دوست رکھے گا تو وہ بھی ریزہ ریزا ہو جائے گا سید رضی نے حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کی تشریح یوں کی ہے کہ چونکہ اس کی آزمائش کڑی اور سخت ہوتی ہے اس لیے مصیبتیں اس کی طرف لپک کر بڑھتی ہیں اور ایسی آزمائش انہیں لوگوں کی ہوتی ہے جو پرہیزگار نکوکار منتخب اور برگزیدہ ہوتے ہیں اور ایسا ہی آپ کا دوسرا ارشاد ہے جو ہم اہل بیت سے محبت کرے اسے جامع فقر پہننے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے